ما قطعت من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن درختوں کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ کام اللہ کے حکم سے ہوا اور اس لیے ہوا تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے محمد بن اسحاق نے یزید بن رومان قطعہ اور مقاتل بن حیان کا قول نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری نظیر کا محاصرہ کر لیا تو انہیں ذلیل رسوا کرنے اور ان کے دلوں میں روپ ڈالنے کے لیے بعض صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ان کے خجوروں کے بعض درخت کاٹ ڈالیں چنانچہ انہوں نے بعض درخت کاٹ ڈالے تو بینظیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ تم تو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے ہو پھر درختوں کو کاٹنے کا کیسے حکم دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے فعل کو جائز قرار دیا بلکہ یہ کہا کہ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا اور اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے